بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط سورہ کاک رب سورہ حجرات حجرات کے آخر میں واللہ اللہ بصیروں بات معلوم سے وقوع مجاز کی طرف اشارہ تھا اللہ تمہارے عام دیکھنے والے ہیں تو بدلا دیں گے اس کے آپ صورت میں خود وقوع مجاز کا بیان ہے وہاں چاہ رہا تھا پہلے ح شکوائے پھر امکان قیامت پر دو دلائے بھکو قیامت تفریقات اور تسلی خاتم اعوذ باللہ جی، بسم اللہ, الرحمن الرحمن الرحیم. سبحان اللہ علم دیا رب شراہلی سدری وی سری امری وحل سالی کوب زدی علما رب زدی علما کاف و قرآن مجید بیا ن شاہد لکھو بیان نے شاہد و عظمت قرآن بیا ن شاہد و قرآن بے شاہد تو واضح ہے نا میں نے عرض کیا تھا کہ مقسم بے کیا بنتا ہے گواہ دلیل بنتا ہے دعوے کے لیے تو بیان شاہد ہو گیا اور عظمت بھی آ گئی کہ اللہ خود قسم کار ہیں قرآن کی تو مقسم بے کی عظمت ہوئی ہے نا عظیم القدر گاد عظیم الشان قرآن کی قسم کار ہے تو عظمت جان بھی ہے قسم ہے قرآن مجید کی جواب قسم معذوب ہے انا ارسل ناک نظیرہ انا ارسل ہم نے آپ کو نظیر بنا کے جا تو درآن دلیل ہے حضور کے نظیر ہونے کی یا نہیں حضور کے نظیر ہونے کی قرآن دلیل ہے آپ کو نظیر بنا کے بھیجا لیکن کافر آپ کی تصدیق نہیں کرتے اس لیے آگے شکوا کفار ہے جو تصدیق نہیں کرتے ان کا شکوہ ہے بل آج او منظر میں بل کے یا کفار نے اس چیز سے کہ یا ان کے پاس ڈرانے والا ان کی جن سے یعنی بشر بس کہا کافروں نے کہ یہ چیز عجیب ہے کس چیز کو عجیب سمجھا نبی کا بشر ہونا عجیب سمجھا آئے متنا ترابا ایک تو نبی کا بشر ہونا عجیب سمجھا دوسرا اس کے دعوے کو بھی کہا سمجھا عجیب سمجھا آئے گا نتنا وقلنا تو راؤ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے کیا مٹی دعوی جیب کرتا ہے زال کرا جم یہ لوٹنا ہوگا بری یہ لوٹنا کیا ہوگا بید ہوگا بالکل نہیں اٹھ سکتے کیا مکانی بھی نہیں اب آپ ایک ہاشا لکھے موان من منالحش ان کے سامنے چار موانے تھے موان اربا منالحش حاشے لکھے بھئی وہ جو حشر کو بھائی سمجھتے تھے قیامت کو تو اس سے معنے کتنے ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں پہلا مانے لکھو آدم علم فائل یہ ضرور لکھو بھائی اچھی چیزیں آدم علم فائل کہ فائل کو علم نہ ہو میں نے کیا کام کرنا ہے مبان اربان من حاش کتنی ہیں جی پہلا آدم علم فائل کہ فائل کو پتا نہ ہو تو کیسے پیدا کرے گا بنائے گا دوسرا علم قدرت فائل دوسرا ہے آدم قدرت فائل پہلا ہے کہ فائل کو علم نہ ہو اب دوسرا کہہ ہے کہ فائل کو قدرت عدم قدرت تیسرا لکھو آدم امکان مقدور مقدور جو ہے وہ ممکن نہ ہو جس کو بنانا چاہتا ہے جس پہ قادر ہے وہ مقدور ممکن نہ ہو محال ہو جب مقدور محال ہوگا تو کیسے وجود میں آ سکے گا آدمی مکان مقدور بکائی تو مقدور ممکن نہ ہو جو چیز صاحل قدرت ہو ممکن ہو محال ہو چوتھا نق سے آرزی چوتھا نقش آرزی در پائے آرضی طور پہ نقش واقع ہو نق سے آرزی در پائے بھئی ایک کاریگر ہے وہ گاڑیاں بناتا ہے ٹھیک ہے نا قدرت ہے اس کو گاڑی بنا دے علم بھی ہے قدرت بھی ہے گاڑی بن بھی سکتی ہے ممکن بھی ہے لیکن بالکل بوڑھا ہو جائے کیا ہو جائے بوڑھا بیمار ہو جائے اگر بنائے گا کہ نقش آدمی ہے در پائے تو پہلا کیا ہے جی پہلا مانے کہ آدم علم پائے تو اس کا یہ جواب دیا گیا کاد علم ناماتن کو سل عرس یہ مان اول کو دور کیا گیا رفع مان اول یہ جواب شکوا بھی ہے اور رفع مان اول جواب شکوا اور رفع مان اول پہلا ماں نے کیا تھا آدم علم پائل فائل جن چیزوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا علم بھی نہ ہو کیا پلا ہے کیا کچھ ہے تو ماں نے اقوال کو کیا گیا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ کیا ہو جاؤ آ مٹی تمہارے اجزا کو کھا جائے پھر بھی میں ان کو جانتا ہوں پہلا معنی دور ہو گیا نہیں یہ فائل عالم ہے یہ آدم علم فائل کا معنی دور ہو گیا اچھا جی یہ قد علندہ پہنچ گئے ہیں نا جواب شکوا دیا اور دوسرا کیا ہے معنی تحقیق جانتے ہیں ہم ان اجغاؤ کو کہ کم کر رہی ہے زمین ان میں سے اور بردوں میں سے وا امدن اور ہمارے ہاں تو کتاب ہے محفوظ یعنی لوح محفوظ لکھو اب بھی ہم جانتے ہیں اور ہمارا علم قدیم ہے جو لوح محفوظ کے اندر ہے. علم قدیم ہے ہمارا اور نزدیک ہمارے کتاب ہے محفوظ یعنی لوح محفوظ ہے جس کے اندر ہمارا علم قدیم ہے بل بالحق بلکہ جٹھلا انہوں نے سچی بات کو اور کون سی سچی بات ہے قیامت باقی بھی آئے توحید رسالت بھی ہے اس مقام پہ قیامت کی بات ہو رہی ہے بلکہ انہوں نے جٹھلا سچی بات کو جب کہ آ گئی ان کے پاس فا ہنفی امر مئی پسو بیچ حالت مسترب کے ہیں یہ ذرا معنی مشکل ہیں لکھتے جاؤ امر مریض کا من مسترب موسترب وہ بیچ حالت مسترب کے ہیں اور مسترب کیسے کبھی تعجب کرتے ہیں کبھی تقزیب کرتے ہیں پہلے کیا تھا ان کا بل آجیبو میں کیا تھا وہ تعجب تھا نا تو بل قبضہ میں کیا ہے تقریب ہے کبھی تعجب کرتے ہیں کبھی تقریر کرتے ہیں ضرور یہ دلیل عقلی برائے امکان قیامت دلیل عقلی برائے امکان قیامت یہ بھی لکھ لو اور رفا ثانی بھی لکھ لو دلی لکلی برائے امکان قیامت آمد اور رپا مانے سانی دوسرا مانے کیا تھا تم بتاؤ کہ فائر قادر نہ ہو فرمایا میں کاجر بھی ہوں سمجھے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کچھ نہیں ہے یہ میں نے آسمان زمین ساری مخلوق کو پیدا کیا قادر ہوں کیا پس نہیں دیکھتے تیرا وہ آسمان کے جو ان کے اوپر ہے کیسے بنایا ہم نے اس کو اور مزین کیا سو ستاروں سے اور نہیں واسطے اور سے کوئی شگاف کا منع شگا آسمان پہ کوئی شگاف بھی نہیں ہے کون کے شگاف سے عیب ہوتا ہے کیا شگاف سے کیا ہوتا ہے عیب ہوتا ہے دروازوں سے عیب ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے اعتراض کرتے ہیں قرآن تو کہتا ہے شگاف نہیں حالانکہ آسمان میں کیا ہے دروازے ہیں آتے جاتے ہیں فرشتے بھئی دروازے ہیں نا دروازے عیب کی چیز ہے عیب کی چیز کا ہے شگاف ہے دروازے ہیں چیز ادھر اگر شگاف پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا عیب ہوگا اور نہیں واسطے اس کو کہ شاف والا عرض زمین کو ہم نے بچھایا اور جما دیے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ اور اگایا ہم نے زمین کے اندر ہر قسم خوش نما بہیج کا من کا لکھنا ہے خوش نما اے لفظ ابھی مشکل ہیں جو بالکل آخر تک مشکل الفاظ ہوں گے ان کے معنی مشکل ہوں گے تب سے رتم و ذکرال کل آبد منی واسطے دکھانے کے اور نصیحت کرنے کے یہ سب چیزیں جو ہم نے بنائی نا یہ اس لیے بنائی تاکہ تمہارے اندر ہم بصیرت پیدا کریں اس دکھانے سے مراد دل کا دکھانا کیا پیدا کریں تمہارے دل میں بصیرت پیدا کریں اور تمہیں نصیحت کریں ایک سے رام باورچہ بصیرت دینے کے اور باورچہ نصیحت کے واسطے ہر بندے کے جو اناوت والا ہے اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی بابر کر فمبت نہ حکمت تنظیم پس اگئے ہم نے بس و پانی کے با و حبل اور غلہ کھیت کا حب من غلہ حسید من کھیت یہ حسید بن محسود ہے نا کھیت کو کاٹا جاتا ہے وہ نقل سے شکار اور کھجوریں پیدا کی لمبی لمبی کے واسطے ان کھجوروں کے خوش یہ ہیں نرم نزیر کا منع نرم بھی کیا جاتا ہے تاہ بتا بھی کیا جاتا ہے بعض وحافہ کا باغ رزق کل ابا یہ سارا کچھ ہم نے کیوں کیا جی اپنے بندوں کو روزی دینے کے لیے واہ جین ہی بلدت میکا حکمت تنظیم نمبر دو پانی کو اس لیے بھی اتارا اس لیے بھی کہ آباد کیا ہم نے ساتھ اس کے دیش مردہ کو مردہ زمین آباد ہو گئی زندہ ہو گئی کزال کال خرو یہ نتیجہ دلیل لکھو کزال کل خروج یہ نتیجۂ دلیل بھی ہے اور تیسرا مانے کیا تھا جی آدم امکان مقدور کہ مقدور جو ہے محال ہو ممکن نہ ہو اب اس سے تمہیں معلوم ہو گیا مقدور کیا ہے ممکن ہے کگال کل جیسے ان چیزوں کو ہم نے عدم سے وجود کے اندر لایا تم مر جاؤ گے تمہیں وجود میں لائیں گے اسی طرح نکلنا تو نتیجہ دلیل بھی اور تیسرا معنی رفع ہو گیا قبض قبل ہم قوم نوح تخفیف دنیا بھی. بھائی تم قیامت کو جھٹلا رہے ہو تم سے پہلے بھی مقذبین گزرے تھے وہ بھی توحید رسالت قیامت آمد کو جٹھلاتے تھے ان کا انجام سن لو کیا ہوا اور پھر اپنے بارے میں بھی غور کرو ٹھیک ہے جی یہ تقریر دنیا سے لائی گئی جی جھٹلایا یا ان سے پہلے قوم میں نے وہ و رس رس کا منع بھی رسے والوں نے کنویں والے چڑ اچھا. وہ وَا اور کنویں والوں نے وہ والے تھے بقایا قوم سمود قوم سمود کے بقایا یا میں رہتے تھے بعد میں وہ بھی تباہ ہوئے اور سمود آل فرون لوت کے بھائیوں نے وہ صاحب کا جنگل میں رہنے والے دشتیوں نے وہ قوم تبہ قوم تبا پڑی ہے یا نہیں بھی؟ اچھا کل ان کا زبر خارے اتنی جٹھایا سونوں کو بہ کا بھائی بس ثابت ہو چکا عذاب میرا آفا آئی نا بلخل کے لاجر بھی ہے اور رفع مانے رابے چوتھے مانے کو دور کیا گیا زاجر بھی ہے اور رفع مانے رابے چوتھا مانے کیا تھا جی کہ فائل کے اندر نقص آرزی آ جائے آرزی ایسے بوڑھا ہو جائے تھک جائے کام نہ کر سکے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم جو کہتے ہو کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگی مخلوق کیا ہم تھک گئے ہیں کیا پہلے تو ہم نے پیدا کیا ابھی میں تھکاوٹ ہو گئی ہے نقص سے آرزی بھی دور ہو گیا اب تو سمجھ ہے نا اس طرح قرآن سمجھو آفائی تھک گئے ہم ساتھ پیدائش پہلی کے پر میں ہم تو نہیں تھکے یہ تھکے ہوئے ہیں ہم نہیں تھکے یہ تھک گئے ہیں بالہم فی لبسن بال کے وہ بیچ التباس کے ہیں شک کے اندر ہیں اور شک بھی بے دلیل من خلق ان جدید نئی پیدائش سے بالکت خلق نل انسان بات چونکہ چلی آ رہی ہے قیامت کی کہ کیا مت یقیناً آنا ہے اب اس کے بارے میں تمہید لکھ لو جی تمہید حقوہ قیامت تمہید حقوع قیامت یہ کیا ہے میرے عزیز تمہید حقوع قیامت قیامت واقع ہونی ہے اور بطور تمہید کے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا بیان بھی ہے اور آپ کے علم کا بیان بھی ہے بطور تمہید کے کن چیزوں کا بیان ہے اللہ کی قدرت کا اور اللہ کے آخر اللہ قادر ہے عالم ہے تو دوبارہ اٹھائیں گے ابھی آپ نے پڑھا ہے بطور تمہید کے اللہ کی قدرت اور علم کا بیان ہے اور البتہ پیدا کیا ہم نے انسان کو یہ بیان قدرت ہے وہ نالما تو سبھی نفسو یہ کس کا بیان ہے علم اور جانتے ہم اس چیز کو کہ وسوسا کرتا ہے ساتھ اس سے دل اس کا وہ نہ ہم اکراب و یہ بیان ہے کمال قرب کا کہ اللہ قبارک و تعالی ہم سے اتنا قریب ہیں کہ اتنا ہماری شاہ رگ بھی قریب نہیں شاہ رگ وہی ہے جس کے اوپر ہمیں حیات کا مدار ہے وہ کاٹی جائے تو بندہ مر جاتا ہے داہن و اکرب اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے علمی لحاظ سے شارع سے یہ کیا ہوا جی تمہید و قیامت ہے اس کے لیے اللہ کی قدرت کا بیان تھا علم کا بیان تھا اب ان زبات اعمال کا بیان ہے بطور تمہید کے کس کا بیان ہے ان زبات کہ ہم جو امال کر رہے ہیں وہ محفوظ ہو رہے ہیں یا نہیں بھئی لکھے جا رہے ہیں نا لکھے جا رہے ہیں ان زباط یا کا بیان جب لیتے ہیں دو لینے والے انل یمین و نشمال قید وہ دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں دائیں والا فرشتہ کا لکھتا ہے جی امبال صالحہ بائیں والا فرشتہ چاہ لکھتا ہے ہمارے سیاح ٹھیک ہے نا جب لیتے ہیں دو لینے والے دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں یہ دائیں بائیں بیٹھنے والے دو ہیں یا ایک ہے لیکن یہ قید کا لفظ ہے یہ کئی جو ہے نا بر وزن یہ ایک پہ بھی استعمال ہوتا ہے متعدد پہ بھی استعمال ہوتا ہے قید یہ سمجھ لینا ہے ماں الفظ نہیں بولتا انسان کسی بات کو مگر نزدیک اس کے نگاہ باندھ بیٹھا ہوتا ہے یہ میرے عزیز کیا تھی کہ جی تمہید وقوع قیامت اے وجات شکرت الماؤ اب قیامت سغرا کا بیان قیامت سغرا کا بیان بھئی بڑی قیامت کا بیان آگے آ رہا ہے چھوٹی قیامت کیا ہے من ماتا فقد کامت قیامت ہوئی قیامت سو ہو رہا ہے موت اور آ گئی سستی موت کی بلحک حق, حق کے ساتھ یقین کے ساتھ ذالک ما کم تمن ہوتے ہی یہ وہ چیز ہے کہ تھا تو اے انسان اس سے بھاگتا موت کا نام بھی سننا تو برداشت نہیں کرتا تھا موت سے بھاگتا تھا اب جس چیز سے تو بھاگتا تھا وہ سر پہ آ گئی نہیں اح? یہ وہ چیز کہ تھا تو اے انسان اس سے بھاگتا تو یہ کیا تھی جی قیامت سورا کا بیان اب واہ لوفے کافی سور اب وکو قیامت کو اور پھونکا جائے گا سور کے اندر دوسرے دفعہ یہ دن ہوگا واد عذاب کا وعید واد عذاب کو کہتے ہیں نا وجات کل نفس کیفیت حشر میدان قیامت میں کیفیت حشر کیسے ہوگی اور آئے گا ہر نفس میدان قیامت میں اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا فرشتہ ہوگا شہی دوسرا گواہ ہوگا بھئی ہانکنے والا جانتے ہو جیسے پولیس مجرم کو لے جاتی ہے نا ہاتھ کڑی لگا کے پیچھے ڈنڈا مارتی جاتی ہے ڈنڈا مارنے والا پیچھے سے ایک فرشتہ ہانکنے والا دوسرا گواہ لقد کن تفیق غفلتن ہاضا یوکال ول کافر یوکال کہا جائے گا کافر کو یہ مضمون اس کا تزلیل مجرمی تزلیل مجرمی کہا جائے گا کافر کو البت تاخیر تھا تو بیچ غفلت کے اس دن سے دنیا کے اندر تیری آنکھوں کے اوپر غفلت کا پردہ تھا اب تو وہ غفلت کا پردہ دور ہو گیا یا نہیں دور ہو گیا تھا تو بیچ غفلت کے اس دن سے دور کیا ہم نے پردا تیری غفلت کا پس نگاہ تیری آج کے دن بڑی تیز ہے وہ کال اور کہے گا اس کا ساتھی کرین کے نیچے کو فرشتہ کاتے بے آمال فرشتہ کاتے بے آمال کہے گا اس کا ساتھی ہاضام مال دیاتی یہ روز نام چاہ میرے نزدیک تیار ہے ماں کے نیچے کیا لکھو گی روز نامچا میں سمجھاتا ہوں روز نامچا بھائی یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس یہ روزانہ ان کے پاس جو گہا آتے ہیں نا یہ ایک رجسٹر ایسا بناتے ہیں جس کا نام کا ہوتا ہے روز نامچا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی بک گئی پلاں پہ قرضہ ہے یہ گاڑی بک گئی فلاں پہ قرضہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں روز نامچہ کہا جاتا ہے یا روزانہ کی بکری لکھنا قرضہ مرضہ لکھنا کوئی قرضہ دے گیا ہے وہ لکھنا یہ روز نامچہ اس کو کہتے ہیں اور دوسرا رجسٹر ہوتا ہے کھاتے کا پھر اس روز نامچے سے کھاتے پہ چڑھاتے ہیں میں خود دکان دار رہ چکا ہوں دو سال اس لیے مجھے تجربہ ہے تو فرمائے گا فرشتہ یہ روز نام چاہے ہاں روزانہ جو تو کام کرتا تھا نا وہ لکھے ہیں تیرے مال یہ وہ روز نام چاہے کہ میرے پاس رہا ہے القیافی جہنم انجام مجرمین اللہ کا حکم ہوگا دو فرشتوں کو کون سے جی دو فرشتے ایک سائک دوسرا شہید ڈال دو بی جہنم کے ہر بڑے ناشاکر شاکر زدی کو اس کے نیچے لکھو اوصاف مجرمین کفار پہلی سفت انیل دوسری صفت ہر بڑا ناشاکر شاکر زدی اوساف مجرمین جی دو صفتیں آ گئی منا الخیر تیسری صفت جو روکنے والا تھا لے کاموں سے کہتا تھا کہ ملاوں سے دور بھاگو ملا کے چکر میں نہ آنا تو کیا قرآن پڑھائے گا نا ملا کا چکر روکنے والا لے کام سے نمبر تین آ گیا موت دن حد سے بڑھنے والا نمبر چار مریب لوگوں کے دل میں شبو ڈالنے والا اللہ دی جالا نمبر کتنی اتنی جی،, جی جس نے کیا ساتھ اللہ کے بابود اور فعل کیا فل عذاب الشدید یہ دوسرا الکیہ تاکید ہے پھینک دوست عذاب سخت کے اندر جب عذاب کا آڈر ملے گا نا تو کہے گا اے اللہ مجھے تو شیطان نے گمراہ کیا تھا نا مجھے میرے کریم نے گمراہ کیا تھا شیطان نے پہلے پڑھ چکے ہونا نا لق لہ شیتان فاو لہو, شیطان لہو قرآن میرے کریم نے مجھے گمراہ کیا تھا میرے جٹ نے شیطان نے اب یہ شیطان اس کو جواب دے گا وہ کالا کریم کے نیچے لکھو شیطان کہے گا اس کا جٹ شیطان اے ہمارے پروردگار نہ گمراہ کیا تھا میں نے اس کو جبرن جبرن کا لفظ دیکھ لو لیکن وہ باختیار خود تھا بھی گمراہی دور تھے اللہ تعالی فرمائیں گے اب میرے سامنے یہ شور غول نہ بچاؤ یہ تمہارا شور غول مجھ کو پسند نہیں ہے میں تو تمہیں دھمکیاں دے چکا بتا چکا تھا پہلے کہ جو گمراہ ہے ظال وہ بھی جہنم میں جائے گا مزل بھی جاننا بھی رد مباصہ اللہ فرمائے گے نہ جھگڑو میرے نزدیک اور تحقیق مقدم کر چکا تھا میں تمہاری طرف وعیدیں دیں وعیدیں یہی ہیں کہ ظالم مزل دونوں جہلنی باٮٔ بدل القول الدیا اب نہ تبدیل کی جائے گی یہ بات نزدیک میرے جو میں پہلے بیان کر چکا اور نہیں میں اس تجویز میں ظلم کرنے والا بندوں کو میں نے صحیح تجویز کیا دونوں کو مرا دونوں جہلنی یومن نقول جہنم حلم تلا وہی انجام آ رہا ہے جس دن کہیں گے ہم جہنم کو کیا پر ہو گئی ہے تربوں آدمی کروڑوں اربوں آدمی دو میں ڈالیں گے پھر دو سے پوچھیں گے کیا تو پر ہو چکی ہے تو کیا کہے گی دوزخ حل ہل مزید حل مزید کیا ہے زائد کوئی چیز اور خیال کیا کروے بزرگ کہتے ہیں اپنے پیٹ کو دوزخ نہ بناؤ جیسے دو کہتے کہتے حل میں مزید حل میں مزید تمہارا پیٹ بھی کا کہے میں مزید حل میں مزید, حل مزید کوئی پکوڑا ہے اور سموسا اور ہے دہی بلے اور ہیں تو پیٹ کو دو زخ بھی بنانا حل میں مزید کا آدمی نہ بناؤ پیٹ <تصح> اچھا جی ای اور کہے جی جانم حال میں مزید کیا کوئی زید چیز موجود ہے یہ حال میں مزید کی ترکیب سن لیجئے یہ من ہے زیدہ مزید لفظ مجروح ہے اور مرفو محلان ہے مبتدا موجود ان خبر معذوف ہے کیا زید چیز موجود ہے اب ناوی ترکیب آ گئی آپ کے پاس اچھا نہیں. وزل فت ال جن انجام متقین پہلے مجربین کا انجام تھا اور قریب کی جائے گی جنت واسطے متقین کے درا حالے کے غیر بعید ہوگی تاکید ہے یوکالحم حاضمات یہاں یوکال لهم مقدر ہے اور حاضمات کے نیچے لکھو احترام مستقین احترام متقین کہا جائے گا ان کو یہ وہ بہشت ہے جس کا وعدہ دیے جاتے تھے تم لکل اواب او صاف مسحی کی نے جنت پہلے مجرمین کے اوصاف تھے اب کن کے اوصاف ہیں اوصاف مسحی کی نے جنت اواب او نمبر ایک حفیظ نمبر دو منخاشیا نمبر تین جا بکل بے منی کتنی جی چار نمبر لکھ لو یہ بحث کس کے لیے ہے واسطے ہر اس شخص کے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اباؤ آب کا مانا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا حفیظ کا معنی اپنے آمبال کی پابندی کرنے والا اپنے وجود پہ کنٹرول کرتا ہے اپنے امبال کی پابندی کرتا ہے منخش رحمان جو ڈر گیا اللہ سے بن دیکھے وہ جا بالب اللہ کے سامنے لیا ایسے دل کو جو انعبت کرنے والی ہے کالب منیب کو لے کے اللہ کے سامنے حاضر ہوا عدقلوح سلام یہ یوکال الحم مقدر ہے کہا جائے گا ان کو داخل ہو جاؤ بحث کے اندر ساتھ سلامتی کے سلام کے نیچے لکھو نعمت نمبر ایک ظال یوم الخلوج یہ نعمت نمبر دو یہ ایسا دن ہے کہ اس کے بعد ہمیش کی ہی ہمیش کی رہے گی یوم الخلو کا کیا آ یہ ایسا دن ہے خلوج کا کہ اس کے بعد ہمیش کی ہمیش رہے گی ورنہ وہ دن تو ختم ہو جائے گا نا ایک دن لاہم مایوشہ اونا یہ نعمت نمبر کتنی جی تین واسطے ان کے جو چاہیں گے بحث کے اندر و مزید یہ نمبر کتنی جی چار اور ہمارے ہاں زیادتی ہوگی بھائی واسطے ان کے جو چاہیں گے مثال طور ہم کہیں گے یہ جی آم لاؤ انار لاؤ انگور لاؤ سیب لاؤ ہم تو وہی پھل مانگے جو ادھر کھاتے تھے نا لیکن اللہ کا فرماتے لدائنا مزید ہمارے پاس زائد خالی ہوئے جن کو ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا نہ کانوں نے سنا ہوگا نہ دل میں کھٹکا ہوگا ایسی نینتی ہوں وہ کم باہل نہ قبل ہوں کر تخریف دنیا بھی. پھر بار بار ڈراوا بھی ہے ان کو کہ تم قیامت کو نہیں مانتے پہلے مقذبین کا حال سن لو اور بہت سی جماعتوں کو ہلا کر چکے ہم ان سے پہلے ہم اشدوں وہ زیادے سخت تھے ان سے بیت بار کے اس کے طاقت کے نقابل بلا وہ شہروں کو چھانتے پھرتے تھے نقابو فل بلال کا معنی اور میں سمجھاتا ہوں وہ شہروں کو چھانتے پھرتے تھے ہم سے زیادے تھے تاکہ میں اور شاہرو کو چھانتے پھرتے تھے مثال کے طور پہ جی کراچی آئے یہاں مارکیٹوں پہ پہنچ گئے ہو چیز لو ہو چیز لو وہ چیز لو وہ چھانتے پھرتے ہیں یا نہیں خریدار کوئی چیز نہ ملی فلانا سامان بھی جی, لاہور ملتا ہے ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے پہ وہاں پہنچے وہ چیز لو ہو چیز لو چھانتے پھرتے ہیں یا نہیں اچھا جی ایک چیز ادھر نہیں ملتی امریکہ ملے گی جی پھر ہوائی جہاز سے بھاگ جائے وہاں چھانتے پھرتے ہیں دنیا کا مال بڑھا رہے ہیں دین کا کوئی فکر نہیں ہے اب سمجھی بات چھاننے پھرنے کی دنیا کا مال بڑھانے کے لیے چھانتے پھرتے تھے لیکن جب ہمارا اباب آیا نہ ان کو ہائی جہازوں نے بچایا نہ محلات نے نہ دنیا نے بچایا حل میں مہیش آئے ہے جب ہمارا عذاب آیا کیا ملی ان کو جگہ بھاگنے کی محیش کا من کا لکھنا ہے جگہ بھاگنے کی جب ہمارا عذاب آیا تو کیا ان کے لیے جگہ بھاگنے کی تھی نہیں تھی محیش ان کی بے کا بے شک اس واقعے کے اندر یا ہم نے ان کو حالات کیا نا یہی واقعہ بے شک اس واقعے میں البتہ بڑی ابرا تھا ہے اس شخص کے لیے کہ کان لہو قلب مستفیدی اس شخص کے لیے کہ ہے سے اس کے دل سمندا یا کم از کم ڈالتا ہے کانوں کو بات سننے کے لیے وہ شہیدون اور وہ حاضر بالقلب ہے شہید کمن حاضر بالقلب یہ تو مقذبین جو تھے نا توحید کے قیامت کے ان کا انجام آگے پھر وہی ہے دلیل عقلی برائے امکان قیامت والک خلق نے دلیل عقلی برائے امکان قیامت یقینی بات ہے کہ پیدا کہ ہم نے آسمانوں کو زمینوں کو جون کے درمیان ہے چھ دنوں کے اندر اور نہ پہنچا ہم کو کوئی تھکان لوگوں کا منع تھکانی پہنچی یعنی فائل میں لقس آر بھی نہیں آئے پاس بر علامہ یقین تسلی خاتم المبیا بس صبر کا روپر اس کے جو کہتے ہیں اور طریق صبر کیا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جا اس کی طرف اللہ کی تسبیح تحلیل عبادت اس کے ساتھ صابر ہوتی ہے طریقے صبر۔ تصویر بیان کر ساتھ تاریخ رب اپنے کے پہلے طلوع شام س کے یہ کون سی نماز ہے نماز فجر اور پہلے غروب کے پہ یہ کون سی نماز ہے جی زور اص بن اللہ فصبے ہو یہ کون سی نماز ہے مغرب بشال اور رات کی تصویر پر باد بار سجود سجود سے نیچے لکھو فرائض اور پیچھے فرائض کے فرائض کے پیچھے سنتے نواطل ہیں وسط میں جو مناد المنادے بیان بھکو قیامت بیان بھکو قیامت امکان قیامت کے بعد بھکو قیامت ہے اور وسط میں یہ کتاب عام ہے اے مخاطب سن لے اگلی بات کو توجہ سے سن لے اے مخاطب جو آگے بات آ رہی ہے اس کو توجہ سے سن لے سن لے اس بات کو کہ یوم یناد دمنا جس دن پکارے گا پکارنے والا کون کون پکارے گا اسرافیل سور کے ساتھ ممکان القریب جگہ نزدیک سے کیا منا بھی نزدیک جگہ سے آخر کوئی دور نہیں ہو گئے کوئی قریب ہوں گے کوئی اس سے کیا دور ہوں گے سمجھو لاہور جو پکارے گا تو ہم کراچی والے کیا ہوں گے دلو. اس کا جواب یہ ہے کہ ہوگا ایک مقام پہ سمجھے لیکن اس سے جو ہزار میل دور ہوں گے وہ ایسے سمجھے کہ ہمارے کیا قریب کھڑا ہوا ہے ہر شخص یہی سمجھے گا کہ اسرافیل ہمارے قریب کھڑا ہوا ہے جس دن پکارے گا پکارنے والا جگہ قریب سے یوم یسموں میں یہ وہ دن ہوگا کہ سنیں گے چنگھار کو چنگھاڑ سمراج وہی ہے سورہ اسرافیل کا وعدہ سنیں گے چنگھار کو ساتھ یقین کے یہ ہوگا دن نکلنے کا قبروں سے قبروں سے نکلنے کا دن اندا لاہن لوہی ون یہ خلاصہ ما سبق ساری صورت کا خلاصہ آخر میں ہے کہ موت و حیات ہمارے قبضے میں ہے ٹھیک ہے نا چاہ. پہلے تم آدم تھے آدم سے وجود کے اندر حملہ زندہ کیا پھر ماریں گے اس کے بعد کیا کریں گے یہ ہمارے قبضے میں ہے بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں ہماری طرح لوٹنا ہے جس دن پھٹے گی زمین ان سے سرا آ سرا بمن مرسری جب زمین پھٹے گی تو دوڑے ان شرافین کی طرف دوڑے جس دن پھٹے گی زمین ان سے گران لے دوڑنے والے ہوں گے یہی حش رو ہمارے اوپر آسان تمہارا نہن آلوں بما کولون یہ تسلی ہے حضرت کو ساری صورت کا خلاصہ بھی یہی ہے نا وقوع قیامت اور حضرت کو تسلی تسلی خاتم الانبیاء اور تحدیر کفار ہم جانتے ہیں جو کچھ کہتے پھرتے ہیں اور نہیں تو ان کے اوپر جبر کرنے والا بھئی حضور منظر اور مبلز تھے یا جبر کرنے والے تھے جبر تو نہیں کرتے اور نہیں تو ان کو پر جبر کرنے والا ف ذکر بلقرا فریضۂ پس نصیحت کر ساتھ قرآن کے اس شخص کو جو ڈرتا ہے میری دھمکوں سے اس نصیحت سے مراد ہے انضار نافع اس نصیحت سے کیا مراد ہے جی انضار ناپ مطلب یہ ہے کہ انظار تو ہر ایک کے لیے ہوتا ہے لیکن نفع کس کو دیتا ہے من یہ ہو بھائی جو ہماری دھمکیوں سے دلتا ہے اس کے لیے انزام فی ہوگا شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلو شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتانس علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال یا سید الفشر من وجہ کلمنیر لقد نفر القمر wwwshaheed